تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ فلا جنا علیکم فیما فالنا یہ تربس نب انفسنہ اربات اشورا چار مہینے اور دس دن کی عدت فائزہ بلغنا جلا اور جب وہ اپنی عدت کو گزارنے کے قریب پہنچائیں فلا جنا علیکم کوئی گنا نہیں ہے تم پہ فیما فعلنا فی انفسن بالمعروف قاعدے کے مطابق معروف نیکی کے مطابق وہ اپنی جان کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں نکاح کا جب عدت گزار لی اس نے اب اسے نہ روکو وہ کہیں شادی کرنا چاہتی ہے اس سے اجازت واللہ اللہ ماتعمع خبیر اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے بار بار اللہ کہتا ہے میں باخبر ہوں ایسے نہ سمجھ لینا کہ یہ صرف قانونی چیزیں ہیں اور اخلاقیات اس میں کچھ نہیں ہیں بلکہ ہم ان سب چیزوں سے باخبر ولا جناکم اور کوئی حرج نہیں ہے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہیں دیکھو اللہ تعالی نے انسانی نفسیات کی کیسی رعایت کی ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار رہی ہیں ولا جنا علیکم کوئی حرج نہیں ہے فیما ارل تم بہی تم اشارے اور کنائے میں کوئی بات کہہ دو من خطبت ان اس عورت سے منگنی کے متعلق خطبہ نسبت منگنی تعلق وہ عدت گزار رہی ہے چار مہینے دس دن اس نے پورے کرنے ہیں اللہ نے کہا اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کوئی حرج نہیں ہے تم اشارے اور کنائے میں اس سے بات کرنا اوق نن تم فی انفسم یا اس خواہش کو تم نے اپنے جی میں رکھا ہوا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں اشارے اور کنائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہہ دیا جائے کہ میں بھی سوچتا ہوں کہیں شادی کر لوں یا اس سے اشارے کنائے میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بھی عمر ایسی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا کیا ہوگا آپ گھر کا کیا چیزیں آگے کو آئیں گی پیش ایسے اشارے اور کنائے میں عالم اللہ یا یہ کہ تم نے اس سے بات نہیں کی ان عورتوں سے اور تمہارے جی میں بھی ارادہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ اللہ کو خوب علم ہے انا کم کو رو نہ ہننا کہ تم ان عورتوں سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکو گے باتیں تم نے ضرور کرنی پیغام تم نے کسی طرح سے ضرور بھجوانا ہے اسے ریئلائز کرانا ہے کہ ہم بھی میں امیدوار ہوں اللہ نے فرمایا بلاکلّہ تو آدھو اُننا لیکن دیکھو ان کے ساتھ وعدہ نہ کرنا صرف رن چھپا ہوا وعدہ یہ وعدہ نہ کر بیٹھنا کہ نکاح ضرور ہی آپ سے کر لیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے کیسی عورت کیوں نہ ہو شوہر سے تعلق یقیناً ہوتا ہی اور اس کا ہے وہ عدت کا زمانہ دکھ کا تکلیف کا پریشانی کا اور اگر اس سے سراہتن بات کر دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس وقت چاہے کچھ بھی نہ بولے جب نکاح ہو جائے گا نا اور پہلے دن لڑائی جب ہوگی پہلی مرتبہ تو کہے گی آپ کو تو اتنا بھی خیال نہیں رہا آپ تو اس وقت بھی مجھے پیغام دیتے تھے جبکہ میں اپنے سوک کے دن پورے کر رہی تھی یہ تانا پھر ملنا ہی ہے اتنی تو اللہ نے منع کر دیا اللہ نے کہا ایسی بات نہ کرنا ولا کلّا تو وا ولا اور دیکھو تم ان سے کوئی وعدہ نہ کرنا سر رن چھپا ہوا اور بعض ذرات نے اسے نکاح کے معنی میں لیا یعنی کوئی چوری چھپے نکاح نہ کر لینا کیونکہ وہ عدت میں ہے اور تم یہ ہو کہ باقی خاندان اور باقی کسی کو نہ پتا چلے اور تم چپکے چپکے اس سے نکاح کرو بالکل نہیں اللہ ہاں انتقولو تم بات اس سے کر سکتے ہو اولما معروفہ ایسی بات جو قاعدے کے مطابق ہے انسانیت کے مطابق ہے شرافت کے مطابق ہے کوئی شرافت سے بات اگر کرنی ہے تو تم اس سے ایسا کہہ سکتے ہو تاکہ اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ وہ بیچاری اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہ کرے ہوتا ہے صبر تو کر لیا کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے لیکن ذہن میں تو آتا ہے کہ اب زندگی کیسے گزرے گی بچوں کو کون سنبھالے گا کیا ہوگا تو یہ آسرا جو تھوڑا سا تمہاری بات سے ہو جاتا ہے اللہ نے کہا اتنی بات بس کہہ سکتے ہو لیکن نہ اس سے نکاح کرنا اور نہ ہی اس سے صاف صاف لفظوں میں کہنا ولازم عقد نکاح اور نکاح کی گرا کو ہر نہ باندھنا حتہ یہاں تک کہ یب لوغل کتاب و عدت کی مدت اس کی پوری ہو جائے اس عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے تن نکاح کا ان چیزوں کا وعدہ بھی نہیں کرنا وعدہ ہو تو دور کی بات ہے اس کا ذکر بھی اشارتن کناتن کرنا ہے سراہتن نہیں کہنا بس اشارے کنائے میں بات کرو تاکہ اس کی تسلی ہو جائے اسے پتا ہو کہ بے سہارا نہیں یہ ہے بیوہ عورتوں کے لیے اتنا تحفظ کسی نے دیا کہ اس بیوہ عورت کی جذبات تک کا احساس رکھا ہے کہ نہ اگر تم سراہتن بات کرو گے تو شور سے اسے پہلے سے تم محبت جس درجے میں بھی ہو وہ برا مانے گی برا محسوس کرے گی کہ ابھی تو میرے پہلے شور کی عدت پوری نہیں ہوئی اور دیکھو لوگوں نے میرے ساتھ کیسی باتیں کرنا شروع کرتی دی والوں اور یاد رکھو ان اللہ کہ اللہ تعالی یا لالم معافی انکم وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں فہض رو ڈرتے رہو بچتے رہو اس کی گرفت سے بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے اگر کچھ گڑبڑ کرو گے پکڑ ہو جائے گی اس کا امیر تھا وراثت میں اسے مال مل گیا بہت سا اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے نکاح کی باتیں کرنا ہی شروع کر دو اور چوری چھپے نکاح کر لو تاکہ اس کے پہلے شوہر کا مال قبضے میں آ جائے اچھا فضر ڈرو اللہ کی گرفت سے ہر یہ نہ جا, یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر نہیں ان اللہ یاد رکھو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں بھی گزرتا ہے نا اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے کئی صورتیں خاندان میں ہیں اور اس کے شور کا انتقال ہو گیا اور محض اس وجہ سے کہ اس کے شوہر نے ظلم کیا تھا یہ چیزیں ہوئی تھیں اب اس عورت سے بدلہ کسی طرح لینا چاہیے اور اس سے نکاح کی باتیں کرنا تنگ کرنا ساری صورتیں جن میں بیوہ عورت تنگ ہوتی ہے نا اللہ نے کہا بالکل اس سے اس کے جذبات کو مجروح نہ کرنا یہ انسانوں کے جذبات کا حال ہے بیوہ کے جذبات کا حال ہے کہاں یہ اور کہاں وہ مذہب اور دین جن میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جائے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ستی کی رسم جاری ہے اس کو بھی جلاؤ یہ چیزیں والمو اور یاد رکھو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے ان اللہ غفور حلیم اللہ مغفرت کرنے والا ہے اس سے معافی مانگو حلیم بڑا بردبار ہے اتنی جلدی گرفت نہیں کرتا بڑا بردبار ہے ایک چور لایا گیا اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے فیصلہ دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے اس عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا کہ مجھ پہ یہ سزا نافذ نہ کریں تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں اس نے کہا میرمین مجھے چوری کا تجربہ نہیں تھا اور پہلی بار کیا اور پکڑا گیا ہوں تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ تم تم کیا کہہ رہے ہو لیکن میرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار گنا پر کسی کو رسوا کر دے اور انہوں نے کہا وہ ذات بڑی حلیم ہے کئی بار مہلت دیتا ہے اور پھر بھی جو باس نہیں آتا پھر اس کا پردہ اٹھا دیتا ہے وغیرہ وہ ذات کسی کو بھی پہلی مرتبہ رسوا نہیں کرتی یہ استعمیر رسی اللہ ان کی عام باتیں ہیں. کیا عقل تھی کیا سمجھ تھی